موسیٰ نے کہا بلکہ تمہیں ڈالو جب ہی ان کی رسیاں اور لاٹیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئیں